اللہ السلام علیکم ورحمت و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو ستاسٹھ سکسٹی سیون اور نوراد فتح کا درس نمبر دو سو نو تو مجھے 567 پر جو ہے پانچ سو ستا دو سو نو ہیں آج کے درس کے جو ہے نئے نمبر اور تعداد جو ہے اور دو سو اراض فتحیہ میں ہم لوگ اسماع کی شرح میں ہیں اسما الحسنیہ شرح محض میں یا رحمان و یا رحیم کی توضیح میں ہے اور اس سلسلے میں جو ہے لغوی حضرات نے علم لغت کے جوان ہیں انہوں نے جو توضیحات ان دو مبارک اسما کے بارے میں بیان فرمایا اب ان کا ایک نیچور لوگوں کو کی مبارکانوں میں اس کا خلاصہ آج پہنچا رہا ہوں تو سابقہ شارحین اسمال الحسنہ کے نظریات اسمال حسنہ کے شرح لغت کے حوالے سے بھی باقی بزرگوں نے جو شرح کی ہیں ان مقدسہ کے ان معنی کو مد نظر رکھ کر تو سابقہ شارحین اسمال حوسنہ کے نظریات جان کر ہم اس نظرے پر پہنچے کہ اس مقدس الرحمن اور رحیم دونوں کا مضدر الرحمت ہے ہاں اور مادہ جو ہے اس کا راہ حامیم ہے رحیمت سے مشتق ہے مضدر اس کا رحمت ہے اور مادہ رحیمہ راہ حامیم اس کے حروف اصلی ہیں تو یہ دونوں آسمائے مقدس مبالغے کے سرے ہیں الرحمن بھی فالان کے وجن پر مبالغہ سے الرحیم بھی فائل کے وجن پر مبالغہ کے سرے ہیں یعنی مانا کو بڑا شراہ کر کرتے ہیں کثرت اور دواؤں پر درد کرتے ہیں تو الرحمن کے بعد الرحیم کا ذکر بسم اللہ شریف میں قرآن با میں سے چودہ مرتبہ تکرار ہوا ہے یہ جو ہے زیادہ تاکید و مبالغے کے ممالغے کے لیے ہے زیادہ تاکید و مباحی اللہ کی بے نہات رحمت کو ہر لحاظ سے شامل ہے یہ جو ہے یہ اسم میں رحمٰن و رحیم اللہ تعالیٰ کے بے نہاط رحمت کو ہر لحاظ سے شامل کم من و کے بن یعنی رحمت کے کی معنیٰ کیا ہے رحمان کے معنی بہت زیادہ اور سب سے زیادہ اور ہر چیز پر محیط رحمت کو کہتے ہیں رحمان کے کی معنیٰ کیا ہے بہت زیادہ سب سے زیادہ اور ہر چیز پر محیط رحمت کو کہتے ہیں رحمٰن اور رحیم میں رحمت کی دوام و استمرار کی طرف اشارہ و تمبی ہے کے اندر کے اندر رحمت کی دوام و استمرار کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ اور اللہ کی وہ رحمت جو سب سے زیادہ ہے بے نہایتیں ہر چیز پر منہ وہ رحمت دائمن ہے ہمیشہ کے لئے اور استمرار کے ساتھ دوام کے ساتھ ہے اس کی طرف اشارہ ہے اللہ دنیا میں مومن و کافی دونوں کے لیے رحمان ہیں اور مومنین کے لیے دنیا و حرت دونوں میں رحیم بھی ہے رحمان ہے یہ سب کے لیے مومن کے لیے رحیم بھی ہے دنیا میں مومنین کو ہدایت و دیگر معنوی عنایت سے شرح یاب کرتے ہیں اسی میں رحیم کی برکت سے اور آحرت میں رحمت رحیمی کی برکت سے گناہیں بخشا کر بندے مومن کو جنت نعیم میں پہنچا دیتے ہیں یعنی ہاں جی؟ تو یہ جو اس میں رحیم کے برکت سے جو بند مومن کو شامل حال ہے کہ دنیا میں بندہ مومن کو اس میں رحیم کی برکت سے ہدایت و دیگر معنوی عنایات سے اس کو شرف یاب کرتے ہیں ہاں جی تمام ہدایت کے جو مختلف مراحل ہیں اللہ سے قرب کے مختلف مراحل ہیں ان سب سے اس کو شرفیاب کرتے ہیں اور آخرت میں رحمت رحمی کے برکت سے بند مومن کی گناہ بخش آ کر اسے جنت میں پہنچا دیتی اور رحمت بھی معنی احسان کرنا و فضل و انعام کرنا رحمت کا معنی جو لغت میں لکھا ہے حقیقت میں صرف اللہ ہی سے ہوتی ہے رحمان جو ہے فضل احسان اور انعام جو ہے حقیقت میں صرف اللہ ہی سے ہوتی ہے کیونکہ احسان و فضل و انعام بندوں کی طرف سے حقیقتا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بندہ جب کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو ضرور کسی نہ کسی عوض اور غرض سے کرتا ہے اگر دنیوی غرض دنیاوی اغراض و اوض نہ بھی ہونیوی تو آخرت میں ثواب کی غرض تو ضرور ہوتی ہے ہم تو جب کسی کے ساتھ نیک کرتے ہیں تو چلو دنیاوی ہم اس سے کسی عوض کا طلبگار نہ بھی ہو تو آخرت میں ثواب کی غرض تو ضرور ہوتی ہے اور مسلمان کی ہر مومن کی لیکن اللہ تعالیٰ جو بے نیاز مطلق بادشاہ ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کسی کا بھی محتاج ہے کسی زمان و وقت میں بھی محتاج ہے اور کمال مطلق بھی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز مدلغ بھی ہے کمال مطلق بھی ہے لہذا اس کی طرف سے ہونے والے احسانات و انعامات و فضل سب جو بےغرض و اوز ہوتی ہے بے غرض و بے عوض نہ اس کے کوئی غرض ہے اور نہ کوئی عوض نہ آپ سے کوئی عوض لیتے ہیں وہ آپ کو نہ عوض کی امید رکھتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں نہ لیتے ہیں صرف یہ کہ اس کی رضا کے انجام دے جدید اب اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے ہونے والے احسانات و انعامات و فضل سب بے بےغرض و عوض ہوتی ہے کوئی غرض نہیں اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے ہاں جی وہ بے نیاز ملق کمالِ ملق ہے بادشاہ ملق ہے جناب عصری لاجی جو شیاست محمد نرباس رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شاگرخاص ہیں اور آپ کا خلیفہ بھی طرح لائے جان صبح میں کہ آپ نے کہ اس میں انہوں نے کہا اس عام کو کہتے ہیں کہ جس کے برکت سے اس پوری کائنات کو وجود چھوٹ ملا اس میں رحمان کی برکت سے اور اس اور اس کی دوام و بقا کے لیے بھی جتنی چیزوں کی اس پوری کائنات کی توام و بقا کے لیے بھی جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بھی اس میں رحمان کی برکت سے ہے اور یہ رحمت رحمانی مومن و کافی سب کو برابر شامل ہے زندگی سمیت تمام ضروریات زندگی اس اس میں رحمان کی برکت سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب شرگ الش میں شروع ہی میں لکھا ہے اور اس میں رحیم کو تجلی رحیمی کہتے ہیں رحمی کی مومنین کے ساتھ خاص ہے یہ اس میں رحیم اس کے جو فیض ہے اس کے تجلیات ہیں صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے کہ اس اسم کی برکت سے فیضان کمالات مانوی عصی راجی فرماتے ہیں اس اسم کی برکت سے فیضان کمالات ممن مانوی, مانوی مومنین اور صدقین پر فرماتے ہیں اللہ تعالی جیسے جو ہے معرفت معرفت خدا توحید ہاں جی انسان کو ایک سچا معاہد ہونا رضا و تسلیم اضا کے حضور میں حالانکہ قضا و قذا پر عضی اس کے حقم سامنے سات تسلیم خل خم تو توکل اور مطابط عوامر و جناب اجنوا مناہی سب اس اسی اس میں الرحیم کے برکت سے مومنین کو حاصل ہوتی ہے یہ تمام جو معنوی فیضات اس اس میں رحیم کی برکت سے جو ہے مومنین کو حاصل ہوتی ہیں کافروں کو یہ نعمت حاصل نہیں وہ مار تو ہی سے خالی ہے رضا و تسلیم نام ان کے اقبال کو سے اللہ پرن کے توقول ہے نا وہ اللہ کے عوامل ونواحی کے تعوع ہیں یہ تمام کمالات معنوی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ مومنوں کے ساتھ اللہ کی رحمت خاص ہے دنیا میں پیور آحرت میں بھی یہ تو دنیا میں تھا تیسری اسم کی برکت سے فیضان کمالاتِ معنوی مومنین اور صدقین پر فراہمات اللہ تعالی اس میں رحیم کی برکت سے جیسے معرفت، توحید رضا و تسلیم توتوکل اور متعوت عوامیر ورنہ اجتناب سے سب اسی اسم الرحیم کی برکت سے مومنین کو حاصل ہوتی ہے اور کل قیامت میں اسی رحمت یا کی برکت سے مومنین کے گناہ بخشے جائیں گے تو ایک وہ رحمت ہے اسمون کے ساتھ خاص ہے قابروں کی گناہ سنی بھاشے جائیں گے ہاں کیونکہ ممنو کے بھاشے جائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ولا اللّہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ ہوں لتبا تم شیطان اللہ کا للہ اللہ کا فضل الرحمت تمہارے شامل حال نہ تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے کیا اللہ اللہ کا لگ فضل رحمت نہ تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تھوڑے کے اسی طرح ایک اور مقامر رمول اللہ فض الرحمۃ اللہ کن تمن الخاصرین اور اللہ کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو ضرور تم سب خسارے میں پڑ جائیں گے تو اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو تو تم سب ضرور خسارے میں پڑ جاتے اس طرح قرآن پاک کی دیگر متعدد آیات مجیدہ سے اللہ کے رحمت و فضل کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے جو کچھ نعمتیں ظاہری و معنوی سب اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی کے بدولت دولت ہے نہ کہ ہم کسی نعمت کے مستحق ہو کر ملا ہے ہم بندے کسی نعمت کے مستحق ہو کر ہمیں یہ نعمتیں نہیں ملا ہے بلکہ اللہ نے اپنے فضل اور خاص سے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے ہم تو گندم و جو و چاول کے ایک دانے کا بھی حق و شکر ادا نہیں کر سکتے کہاں اللہ کی لا محدود نعمتوں کا شکر و حق ادا کر سکیں بلکہ سب اسی ذات بابرکت کے فضلواز رحمت سے جتنی نعمتیں ہیں اس کی طرف سے سب اسے کے فضل اور رحمت سے تو یہ جو ہے اس اسم مقدس کے بارے میں مختصر توضیحات تھے اب آگے جو ہے ایک اسی ذیل میں آئی الرحمٰن الرحیم اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے یہ تو مقدس الرحمٰن الرحیم قرآن مجید میں ہاں جی اس یہ اسم جو ہے مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے تو آیات کی روشنی میں بھی ہم اس مقدس قسم کی خصوصیات ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو ان میں سے جو ہے ہاں جی پہلا جو ہے آیت جو ہے یہاں پر الرحمن قرآن مجید میں الرحمن جو الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اسی مقدس قرآن پاک کی سب سے پہلے آیات میں ایک سو چودہ مرتبہ تکرار ہونے کے علاوہ جو ہے قرآنِ پاک میں کل جو ہے ففٹی سیون جی ستاون مرتبہ جب کہ اس میں رحمان ستاون مرتبہ بسم اللہ کے علاوہ ہاں جی جب اس میں الرحیم چودہ مرتبہ بسم اللہ کے علاوہ بسم اللہ کے اندر جو الرحمٰن رحیم ہوتا ہے اس مرتبہ ہے اس کے علاوہ رحمان جو ہے مرتبہ اور الرحیم جو ہے اس میں رحیم چودہ مرتبہ ہے قرآن پاک میں تو یہ ستاون مرتبہ اور چودہ مرتبہ رحیم کا والا جو بندہ نے آپ کو لکھا ہے یہ خصوصیات اصما الحسنہ نامی کتاب ہے اصما الحسنہ کی تشیہحات ہیں اس کی پیج نمبر جو ہے سیونٹی نائن پہ ہیں نواسی کم ایک کم جو ہے اسی پہ ہاں جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہے جو ہے خصوصاً بسم اللہ شریف کے صورت میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم سے متصف کہ میں ذات اللہ تو اس میں ذات ہے اللہ کی ذات کا نام میں مقدس ہے اور الرحمان الرحیم اللہ کے جو صفاتی نام ہے اللہ فرماتا ہے میں الرحمن الرحیم ہوں میں سب سے زیادہ اور بے نہایت رحمتوں کا مالک ہوں اور ہمیشہ دوام کے ساتھ یہ رحمتیں فرمانے والا ہوں اس اللہ نے اپنے آپ کو صرف بسم اللہ شریف کے سورب میں ایک چودہ مرتبہ ذکر فرمایا ہاں جی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے الرّحمن کا جو مقدس اسم جو ہے ستاون مرتبہ بسم اللہ کے علاوہ اور الرحیم جو ہے مرتبہ بسم اللہ کے علاوہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا رحیم ہے کتنا مہربان ہے کتنا رحمتوں والے اللہ ہے شفیع كے ہے اپنے بندوبت یہ دنیا اللہ كے اسی مقدس اصرحمٰن اس الرحیم ہی كے بركت سے یہ دنیا جو ہے قائم ہے ہاں جی تو انہیں آیات میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صورت میں سب سے پہلے آئے جو قرآن پاغ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر شراء کے شروع میں سوائے شرح برأات کے اور شرح نول میں عائد نمبر تیس یعنی تو شرح برأت کے میں ہے ہی نہیں باقی سرح نمبر میں تو مرتبہ ہے شروع میں بھی اور عائد نمبر تیس میں بھی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس سورت میں یہ دونوں اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سورت میں اس عقائد کی شکل میں یہ دونوں اسم مبارک ایک سو چودہ مرتبہ آیا چونکہ عالم سنت کے بعض علماء بسم اللہ شریف کو قرآن پاک ہنجے کے سورتوں کا قرآن پاک کے سورتوں کو جس نہیں سمجھتے سوائے سورہ ہاتحہ کے اس وجہ سے کتاب خصوصیات آزما حسنا والے نے ان دو اسم میں مبارک میں سے الرحمن ستاون مرتبہ اور الرحیم جو ہے چودہ مرتبہ کہا ہے اور یہ تعداد درست نہیں ان کی ورنہ صرف جو ہے کے شروع میں ایک سو تیرہ مرتبہ تکرار ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف میں الرحمن الرحیم کا کل جو ہے کل بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ مقدس عادت کے اندر کل ایک سو چودہ مرتبہ تکرار جو ہے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا اللہ کتنا مہربان اور رحمتوں والا ہے وہ لامحدود و بے نہاد رحمتوں کے مالک ہونے کو سمجھاتا ہے یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دل و ذہن سے شروع ہی سے ہر قسم کے خوف و دہشت کو دور کر دیتا ہے اور تنبیہ فرماتا ماتا ہے کہ اس کائنات کا خالق رب اور مالک نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہاں جی بسم اللہ قرآنِ پاک کے شروع ہی میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سرد میں یہ مقدس ہے اللہ نے اپنے آپ الرحمٰن الرحیم سے متصف ہونے کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی جو ہے اور اسی اسی ایک مقدس آیت کو بسم اللہ شریف کو قرآن پاک میں کل ایک سو چودہ مرتبہ اللہ نے ہاں جی ایک ہی آیت کے سرب میں میں اللہ بہت زیادہ مہربان سب سے زیادہ مہربان اور رحمت مدخہ کا مالک ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ دائم نوابہ اپنے مخلوقات پر رحمت فرمانے والوں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ تو یہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب میں اپنی معرفی اپنی پہچان جو ہے دو اسم مقدس الرحمٰن الرحیم سے فرما رہے ہیں وہ اللہ جہ تمہیں دعوت دے رہے وہ اللہ جس نے ان پیارے نبی کو تمہارے لیے بھیجا ہے وہ اللہ جس نے انبیاء کو بیچا آسمانی کتابوں کو بیچا خوشن قرآن پاک جس عظیم کتاب کو بھیجا یہ اللہ جو ہے جس نے عظیم کتاب تمہیں بھیج کر تم پر احسان فرمایا یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مظہر ہے اور سب سے عظیم رحمتوں کے مظاہر میں سے ہے اللہ کے پیارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مسئلہ ومر صلّہ کا رحمۃ العالمین فرما کر اللہ نے اپنے نبی کو تعلمین کے لیے رحمت قرار دیا تو آزان کرم یہ سم مقدس بہت سی اہمیت کے اپنے رحمان رب جو ہمیں خود سے قریب فرمانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہی اپنے معرفی الرّحمن الرحیم سے فرمایا میری دعا اللہ تعالیٰ عمین مقدس آسما سے کہ معرفات حام اللہ سے بہت قریب ہونے کے اللہ کی معرفت کے میں توفیعتہ ہوں